سے خطا اور خطا سے خطا اور بلکہ اس سے بڑی خطا پھر اور اس سے بڑی خطا یہ سارا فلسفہ ہے جو موجودہ عیسائیت میں موجود ہے اور اس کی بنیاد یہی ہے دی اوریجنل سن اس کے اثرات ختم نہیں ہو سکتے نسل آدم, آدم کا ہر جو بھی انسان ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ بنیادی طور پر اس گناہ کی گچڑی کا بوجھ لاد کر اپنے کندھے پر دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکے بلکہ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے مسیح پر ایمان لے آؤ تو مسیح پر ایمان لانا ہی در حقیقت گویا کہ تمہیں اس گروہ میں شامل کر دے گا جس کی طرف سے پیشگی وہ اپنی جان کا نظرانہ دے کر کا بن چکا یہ سارا فلسفہ جیسا کہ میں نے ارض کیا اس توبہ کی حقیقت کو نظر انداز کر دینے سے اور اس ایک حقیقت کے نگاہ سے اوجل ہونے کے باعث یہ جو ہے اتنا بڑا غلط فلسفہ مذہب کی دنیا میں رواج پا گیا تو یہاں دیکھیے قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ جو کومر القبائر ہیں سب سے بڑے کبیرا گناہ یہ جو قبرایات القبائر ہیں ان کے بھی یہ نہیں ہے کہ لازمی اس کی صدا سدابل کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ اب اگر کوئی انسان سے غلطی ہو گئی ہے تو اب کوئی شکل ہے ہی نہیں اس کے ازادے کی بلکہ یہ کہ راستہ کھلا ہے الا من تابا و و عمل عملا صالحا سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور پھر عمل کرے اچھے عمل تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہو جائے گا بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مثبت طور پر فولا کا یوبد اللہ سید حسنات اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے سورہ عال عمران والے درس میں آ چکا ہے اس کے معنی کیا ہے در حقیقت برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ نامہ امال میں پہلے گناہ درج تھا ایک دھبا لگا ہوا تھا اس دھبے کو صاف کر کے وہاں پر نیکی کا اندراج ہو جائے گا توبہ بہت بڑی نیکی ہے گویا کہ اس سے نہ صرف یہ کہ نام اعمال کا وہ دھبا دھل گیا بلکہ اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو گیا اور دوسری یہ کہ دامن کردار پر جو اثرات تھے اس گناہ کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی زائل کر دے گا دامن کردار کو دھو کر پاک صاف کرنے کا اللہ حسیہ حسنات و خان اللہ غفور اور یہ کانا جو ہے یہاں پر ناقصا نہیں ہے تاممہ ہے اللہ تو ہے ہی غفور اور رحیم وہ تو منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے توبہ کرے اب اس زمن میں میں آپ کو بعض حادیث سنانا چاہتا ہوں ایک حدیث کہ جو سب سے اہم ہے اس موضوع پر اور حضرت انصب مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم میں خاص رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نو برس تک ان سے یہ روایت بروی ہے قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفر فلات متفق علیہ اس روایت کی جو یہ الفاظ آ رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی ہیں صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ البتہ اس میں کچھ اضافی تفصیل ہے جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے وہ میں بعد میں سناؤں گا لیکن پہلے اس کو سمجھ لیجیے لاہو یقیناً یہ لام جو شروع میں ہے یہ لام ہے تاکید کے لیے لاہو یقیناً اللہ تعالی افرحو بے توبت زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ فرحت حاصل ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص کے مقابلے میں بن احد کم فقت اعلیٰ وقد وقت اولوفی اردن فلاطن کہ جس کا اونٹ کسی بیابان میں گم ہو گیا تھا اور وہ اس سے مایوس ہو چکا تھا لیکن اچانک اسے اونٹ مل گیا تو یہ گم شدہ اونٹ جو عرب کی سب سے بڑی متا تھی بدو کی زندگی کا یوں سمجھئے کہ کھوٹا تھا اونٹ اسی کے گرد زندگی گھومتی تھی اس کی زندگی کا مہور ہے اونٹ اسی پر سفر ہے اسی کا دودھ پی رہے ہیں اسی کے کھالوں سے خیمے بنا رہے ہیں اور سفر میں پانی کی ضرورت ہوئی ہے تو وہ اسی کے کہ حلق کے اندر جو ہے ایک لکڑی مار کر جو ہے اس سے وہ پانی حاصل کر ہے ہر شے جو ہے اس کی زندگی جو ہے گویا کہ اونٹ کے ساتھ وابستہ تھی اور وہ اونٹ ہی کہیں گم ہو گیا پھر اردن فلادین ایک لکھوں بیابان میں اونٹ گم ہو گیا گویا کہ زندگی کا سہارا جو ہے اس کے ہاتھ سے جاتا رہا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ موجود ہے اب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا اس کا تصور کرو تو جان لو کہ اللہ کو اپنے کسی گناگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے لاہو افراہو بے توبت ابد ہی مناحد کم فقط آلہ بای رہی اول اولو فی اردن فلاطن یہ الفاظ جو ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں اور جو مسلم شریف کی ایک اضافی روایت ہے اس میں اس کی تفصیل آئی لاہو اشد و فراہن بے توبت ابدی ہینا یتوب و کان على راہلت ہی فلات فنفلطت فلاطن فن فل پت من ہو وحا تام ہوں و شراب ہوں فیص امن فاطا سجرتن فسطافی ذلحا واحلا ہوا کزالک عز ہوا بے حا قائم خطامہ قال من شدت الفرح اللہ ان کابدی وانا ربک اختہ من شدت الفرح یہ میں نے پوری عبارت پڑھ دی ہے ترجمہ یہ لوگوں اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس شخص کی اب آپ نے تمثیل بیان کی ہے کہ وہ شخص کان ادا راہ ہی بے اردن فلاطن وہ اپنی ایک سواری پر کوئی اونٹنی ہے اس پر وہ سفر کر رہا تھا ایک بڑے لکود بے آبان میں صحرا میں فنفلتت فلاً ہو وہ اونٹنی اس سے گم ہو گئی تم ہوں یا اسی اوٹلی پر اس کا کھانا بھی تھا کوئی پوٹلی بندی ہوئی وہ بھی لٹکی ہوئی تھی اسی کے کجاوے کے ساتھ اور اسی پر پانی تھا کوئی چھاگل جو ہے یا کوئی مشق ہے وہ بھی اسی کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی پانی بھی اسی پر اور کھانا بھی اسی پر فیصلہ تلاش کر کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے شمال جنوب بھاگ دوڑ کر کے مایوس ہو گیا کہیں اٹھنی کا نام و نشان نہیں ملا فاتا شجرتن فستا جا اب وہ تھک ہار کر ایک درخت کی طرف آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا باقاعدہ ایسا مینا راہ وہ اپنی اونٹنی سے مایوس ہو گئے اور اونٹنی سے مایوسی کا مطلب کیا زندگی سے مایوسی اب تو موت کا انتظار ہے نہ اس لک دک صحرا میں سفر ممکن ہے پانی بھی اسی پر تھا وہ بھی گیا کھانے کا کوئی راشن تھا وہ بھی اسی پر تھا وہ بھی گیا اور بھاگ دوڑ کر کے تھک بھی گیا اپنی ساری قوت اور توانائی بھی جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی تو اب تو موت کے انتظار میں ہے وہ ہوا کزالک عز ہوا بےا قائے متنند ہو تو وہ ابھی اسی حال میں تھا مایوسی کے موت کے انتظار میں کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اٹھنی تو کھڑی ہے موجود ہے فاخا بے اب وہ اس کی وہ لگام جو ہے اس کو پکڑتا ہے سم بکال من شدت الفرح پھر وہ اپنی خوشی کی شدت اس سے بے قابو ہو کر کہتا یہ ہے اللہ وانا کا رب اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یعنی یہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی ہے خوشی کی شدت کی وجہ سے کہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے پر وردگار نے مجھے بچایا ہے تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں لیکن اس شدت فرح کی وجہ سے اس خوشی کا جو غلبہ ہے اس پر اس کی وجہ سے کہہ بیٹھتا یہ کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ تنصیب اس کی بلاغت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پروڈکل سن کی ایک کہانی جو ہے وہ بھی بائبل کی بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی در حقیقت اسی اعتبار سے کہ گناہ گار بندے کی توبہ اللہ کو کتنی عزیز ہے اللہ کو کتنی پسند ہے جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شب جو آخری حصہ ہے آخری جن کو اسمال آورز آف دی مارننگ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رضور دو اجلال فرماتے ہیں سماج دنیا تک اور پھر ایک ندا ہوتی ہے مستقل اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حل من ساحل ہو ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے اگا فرما دوں ہم تو مائل بے ہیں کوئی ساحل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی رہنب مندری نہیں یہ ہے اللہ کا معاملہ اور یہ ہے توبہ کی عظمت اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت ابو موسا اشری سے رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے فرمایا ان یدہ بل لے لے یتوبہ اللہ تعالی تو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت کہ دن میں جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لے اور وہ دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے وہ یپس تو یدہو بن نہار لے مسی اور وہ دن کے وقت بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہے کوئی جو رات کو گناہ کا کرنے والا تھا اور اس نے اسے توبہ کی ہو حقہ تتلو اور من میں یہاں تک کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے یہ آثار قیامت میں سے ہے وہ بڑی علامتیں کہ جس سے کہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب قیامت آیا چاہتی ہے ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا یعنی جب تک وہ قیامت اسی طریقے سے ایک اور حدیث ایک تو وہ قیامت آئے گی جب اس کے آثار شروع ہو جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایک جیسا بارہا ہمارے ان دروس میں آیا ہے کہ ایک چھوٹی قیامت بھی ہے اور وہ موت کا وقت ہے نزا کا عالم جیسے کہ حضور نے فرمایا کا فقط قامت قیامت قیامت ہو جو مر گیا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو واقع ہو گئی اب اس کی قیامت تو واقعہ یہ ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو گئی جب کہہ دیا ہے کسی شخص نے ایک رائٹنگ تو اب تو نتیجہ ہی نکلنا ہے نا وہ دو دن میں نکلے دو مہینے میں نکلے نتیجہ نکلے گا اب آپ کچھ اور کر تو دے سکتے تو گویا کہ قیامت تو قائم ہو گئی اس پہلو سے اس جو قیامت سورہ ہے انسان کی انفرادی قیامت موت اس کے بارے میں بھی حدیث ہے اور یہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ترمزی شریف کی روایت ہے ان اللہ یقبل غر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ یہ گھنگھرو نہ بولنے لگے موت کا نزا کا وہ عالم کل ادا بلغت تراکیا وکیل من راکم وزن نال فراق <تصفيق> یعنی جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا جب قیامت کے آثار شروع ہوں گے وہ اجتماعی طور پر بھی پوری نوع انسانی کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اس میں ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری اور اس سے در حقیقت وہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ فلسفہ دین میں سے اگر یہ شے اوجل ہو جائے نظر انداز ہو جائے تو اس کے کیا اخلاقی نتائج نکلتے ہیں یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یعنی متفق علیہ ہے حضرت ابو سعید خود سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ طویل حدیث ہے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا بڑا ظالم جابر اس نے ننانوے قتل کیے تھے لیکن پھر اسے کہیں کوئی احساس ہوا اس نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں کون ہے میں اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اسے بتایا گیا فلاں شخص ہے بڑا عالم ہے بڑا راہب ہے گیا اس نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھ سے 99 قتل ہو چکے ہیں 99 انسانوں کو میں نے ظالمانہ قتل کیا ہے میرے لیے اب بھی کوئی توبہ کا امکان ہے کہ نہیں نہیں کوئی توبہ نہیں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ جب 99 پہلے تو سو سے ایک اور سے وہ سو کو مکمل کر لیے پھر اس نے پوچھا کہ ہے کوئی کہ جو اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہو مجھے کوئی رہنمائی کرو میں اس کے پاس جاؤں اب وہ گیا ایک شخص کے پاس اس سے جب یہ بات کی کہ میں سو قتل کر چکا ہوں مجھے بتاؤ کہ میرے لیے بھی کوئی رستگاری ہے کوئی توبہ کا کی شکل ہے اس کے الفاظ یہ ہیں نام کیوں نہیں وہ من یحول بین ہوا بینت توبہت ہے کون ہے وہ جو حائل ہو جائے بندے کے اور توبہ کے درمیان کوئی نہیں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب بھی احساس ہو جائے جب بھی رجوع ہو بڑے پیارے اشار ہیں وہ باز آ باز آ, آ ہر چستی باز آ گر کافر و گبر گبرو بت پرستی باز آ ای درگاہ ماں درگہ, ما درگہ نیست ست بار اگر توبہ شکستی بازا کوئی حرج نہیں ہے اگر سو مرتبہ بھی تم توبہ توڑ چکے ہو تب بھی اگر پھر دوبارہ طبیعت میں حقیقی پشیمانی پیدا ہو گئی ہو حقیقی عزم اور ارادہ ہو کہ اب یہ کام نہیں کروں گا تو توبہ پھر بھی صحیح توبہ ہوگی اس بات کو جان لیجئے یہ سرمت کے اشار ہے وہ جو جس طریقے سے کہ قتل ہوا تھا منصور حلاج کلمہ کفر کی وجہ سے اسی طرح سرمت بھی قتل ہوا ہے مقتول ہے لیکن اس کے اشار بڑے پیارے اشار ہیں بڑے عارفانہ اشار ہے بازا بازا ہر چی ہستی بازا آ لوٹ آؤ لوٹو جو بھی کچھ ہو اگر کافرو گبرو مت پرستی بازا چاہے بد پرست ہو کافر ہو مجوسی ہو کوئی ہو آؤ ای درگاہ ماں درگہ نومیدی نیست یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری یہ درگاہ میرا یہ دروازہ جو ہے یہ نومیدی کا دروازہ نہیں ہے چھت بار اگر توبہ شکستی باز آ اگر اس سے پہلے سو مرتبہ بھی توبہ توڑ چکے ہو تو آؤ اس کی میں چاہتا ہوں کہ حکمت بھی آپ کو بیان کر دوں واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے کچھ قبیل ارادہ قبیول ہمت لوگ ہوتے ہیں کچھ ضعیف الارادہ ضعیف الحمت لوگ ہوتے ہیں قوت ارادے کمزور ہیں چاہتے ہیں دل سے کسی شے کو چھوڑ دینا نہیں چھوڑ پا رہے صحیح ارادہ ہے پشمانی ہے ندامت ہے ایک کام کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے عزم مسمم ہے چھوڑ دینا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر استقامت نہیں رہتی نہیں کھڑے رہتے پھر پاؤں پھسل جاتا ہے پھر کہیں غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا توبہ کی صحت کی شرائط میں ابھی بیان کروں گا ابھی میں وہ شخص کے اس راحب کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ آپ کو اور سنا دوں تو نے کیوں نہیں نام و بین ہوا بینت توبہ کون ہے وہ جو حائل ہو جائے بندے کے اور اس کی توبہ کے ماں بہن ان تلق الدین فَإِنَّ بِهَا کزا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ اس نے مشورہ بھی دیا کہ دیکھو تم فلاں جگہ چلے جاؤ فلاں علاقے میں وہاں اللہ کے نیک بندے آباد ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں بھلے لوگ ہیں وہاں چلے جاؤ بلا طرز علا ارض کا فندہ اپنی زمین کی طرف اپنے علاقے کی طرف نہ جاؤ وہ بری جگہ ہے وہاں تم جاؤ گے اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکو گے پھر وہاں کے ماحول کے اثرات ہوں گے تم فلاں جگہ چلے جاؤ طویل حدیث ہے لیکن میں نے یہ اس لیے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان کے لیے یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ رہے تو اصلاح کے لیے ہمت اور ارادہ یہ پیدا نہیں ہو سکتا اب ستیہناش تو ہو گیا جو ہماری کولوکیل لینگویج میں جہاں ستیہناش مہاسبھا ستیہناش جہاں نان میں قتل ہو گئے تھے ایک اور سی اب جو بھی ہے جہنم میں جلنا ہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کچھ اور لذت جو ہے وہ حاصل کر لو دنیا میں لیکن توبہ وہ شے ہے اتائی بن ذمب کمل لمبا لہو جس نے حقیقی توبہ کی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا اب اس میں ذرا نوٹ کیجیے توبا کی کچھ شرائط ہے اس آیت مبارکہ میں وہ شرائط کے الفاظ میں آئی ہیں علا من تَابَ تابا تابا یا توبو کے معنی ہے لوٹنا آبا یا اوبو او لوٹنا جب حضور آتے تھے کسی سفر سے واپس گھر کی طرف آئے بونا تای بونا ربنا یہ بھی مسنون ایک ذکر ہے ہم آ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اپنے رب کی طرف بھی رجوع کرتے ہوئے تو یہ کیفیت ہے بڑی پیاری حدیث ہے یہ تو توبہ آبا یوب و او من تابا یتوب یہ تقریباً ایک ہی مفہوم ہے توبہ مانوی طور پر رجوع ہے آبا یوبو جسمانی طور پر مادری طور پر کہیں سے لوٹنا ہے تو من تابا جو لوٹے پلٹے وہ آمنا اور ایمان لائے یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ گناہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے ایمان حقیقی کی نفی ہے اب وہ حدیث یاد کیجئے جو سورت العصر کے ذمن میں ہم پڑھ چکے ہیں لا یزنی جانی ہی نہ یزنی وہ مومن کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا ولا یشرب الخبر و ہی نشرب و وہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا نہیں پیتا ولا یشرک السارے کو ہی نشر کو وہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا یعنی اگر ایمان حقیقی دل میں ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا حکم توڑ دے انسان ایک کانسٹبل کھڑا ہوتا ہے چوراہے کے اوپر تو اس وقت آپ قانون جو ہے جو ٹریفک لاز ہیں انہیں نہیں توڑتے جسے یقین ہو کہ اللہ ہے حاضر ہے ناظر ہے مجھے لوٹ کر لازمن اس کے حضور میں جانا ہے کوئی جائے فرار نہیں ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے گناہ کیسے ہوگا یہ تو کیسیت کمزور پڑتی ہے زائل ہو جاتی ہے تب گنا کا صدور ہوتا ہے تو مانوی اعتبار سے گناہ ماسیت کفر ہے لیکن قانونی اعتبار سے نہیں بس یہ خوارج کو مغالتا ہو گیا تھا ان احادیث کی بنیاد پر جن میں سے ایک حدیث بنے آپ کو سنائی من ترک کا مطالع میں دن فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا یہ کافر مانوی طور پر کافر ہے قانونی طور پر کافر نہیں تاریخ سلاد کافر نہیں ہے ہاں منکرِ سلاد کافر ہو جائے گا انکار کر دے کہ نماز ہے ہی نہیں دین میں اب کافر ہو جائے گا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تاریخ سلاد ہے فاصر کہیں گے فاضر کہیں گے سزا دیں گے جو بھی حدود ہے تعزیرات ہیں اس پر نافذ کریں گے لیکن کافر نہیں کریں زانی بھی اس کو آپ ردم کر دیجئے لیکن ردم کرنے کے بعد بھی اس کی نماز جو ہے نماز دینا پڑھی جائے گی وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہو گیا تھا چور کا ہاتھ کاٹ دیجئے لیکن مسلمان رہے گا پہلے بھی مسلمان تھا پھر بھی مسلمان ہے دوران چوری بھی مسلمان ہے تو ایک ہے ایمانِ مانوی ایمانِ حقیقی اس کے اعتبار سے واقع جب تک کہ وہ زائل نہ ہو جائے قلب میں سے گنا کا صدور ممکن نہیں اس لیے فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ اللہ منتابہ و آمانہ تجدید ایمان ہب ہو رہی ہے اس لفظ کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے آپ نے شاید تنظیم اسلامی کی اگر کوئی مطبوعات کا کبھی کوئی مطالعہ کیا ہو تو ہمارا ایک بہت بلاک جو ہے بڑے نمایاں الفاظ میں تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تین الفاظ کے ذریعے سے ہم نے اس کو واضح کیا تجدید ایمان توبہ اور تجدید عہد تجدید ایمان اور توبہ بالکل ایک سے ہے اور یہی تجدید عہد ہے دوبارہ اثر نو عہد کر رہے ہیں ای آنا اب نسعین پر ودگار خطا ہو گئی تھی بشلے اب میں ازسر نو عہد کر رہا ہوں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگوں گا اس اعتبار سے معصیت مانوی طور پر کفر تھا قانونا نہیں لہذا توبہ در حقیقت مانوی اعتبار سے ایمان لانا یا تجدید ایمان ہے اللہ منتاب اب آمنا اب جب یہ ایمان ہوگا حقیقی اس کا منتقی نتیجہ کیا وا ملا سوالحن ایمان حقیقی ہوگا تو عمل لازمن درست ہو جائے گا کیسے ممکن ہے کہ ایمان حقیقی ہو نورے ایمان جو ہے دل میں موجود ہو اور پھر عمل درست ہو وہ ایمان تو دھیلے کی قیمت نہیں اس کی کہ دل میں ایمان ہو اور پھر عمل درست نہ وہ تو منطقی نتیجہ ہے اللہ لذین آمن و میرحاط و تباس و بلحق تو یہ جو شرائط یہاں بیان ہوئی ہے قولا کا اللہ سید آتم حسنات و قان اللہ غفور الرحیمہ جو اس طور سے توبہ کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اس کے بعد اسے موقع کیا و من تابا و عامر صالحب اللہ متابا اور جو توبہ کرے اور پھر نیکمل کرے بویا کہ جو منطقی نتیجہ ہے تجدید ایمان کا اب یہاں اس کو نمایاں کیا یہاں پر آمنا کا لفظ تو نہیں لائے لیکن پہلی بات اور تیسری بات جو منطقی نتیجہ ہے اس کا تجدید ایمان کا اسے نمایاں کر دیا وہ من تابا و عامر جو توبہ کرے اس کا عمل اب درست ہو جائے اچھے عمل کرے فن یتوب اللہ مطاب تو وہ ہے شخص کے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے تو توبہ کی اس حقیقت کو جو علماء نے جو اس کے لیے شرائط بیان کی ہیں بس ایک منٹ میں وہ اور میں بیان کر دوں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے وہ یہ ہے کہ اگر تو معاشیت ہے حقوق اللہ کے ذمن میں نماز ہے روزہ ہے حقوق اللہ ہے تو تین شرطیں لازم ہیں توبہ کی صحت کے لیے کہ جو کوتا ہوئی ہے اس پر حقیقی ندامت اور پشیمانی ہو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے ارقے انفال کے نمبر دو عز میں مسمم ہو کے دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور نمبر تین ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دے پھر اگر زوف ارادہ کی وجہ سے دوبارہ کہیں اس کا پاؤں پھسل جائے وہ بات دوسری ہو جائے گی لیکن ایک مرتبہ ترکی معاشیت لازمی لیکن اگر ہے حقوق العباد کا مسئلہ تو ایک چوتھی شرط اضافی ہے اور وہ یہ ہے تینوں شرطیں موجود ہوں گی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تلافی کرے جو حق تلفی کی ہے بندے کی اس کی تلافی کریں یا اس سے معافی حاصل کریں اس کی ریبت کی تھی معافی مانگے اس کا مال ہڑپ کر لیا تھا ناجائز طور پر اس کی تلافی کریں کسی کی وراثت جو ہے وہ غصب کر لی تھی اس کو وہ پہنچائے یہ اضافی چوتھی شرط ہے اس کے بغیر جو حقوق العباد سے متعلق گنا ہے وہ معاف نہیں ہوں گے بارک اللہ علی ولہ فی قرآن العظیم و لفانی ویا کمبل آیا